صلابات ال وسلام علیہ صحاب من تضا بہت ہی وسطن سنت ہی علیہمدین وبا عقیدۂ واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے اور اس کتاب کے اندر یہ عقیدہ بار بار دہرایا گیا ہے کہ اللہ رب الامن کی ذات کے لیے عبلو ہے بلندی ہے اور اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے عرش پر جلبہ فروز ہے یہ ایسا عقیدہ ہے جو قرآن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیثوں سے اور اجماع سے عقل سے تمام چیزوں سے ثابت شدہ ہے اسی طریقے سے یہ بھی اللہ پر ایمان میں داخل ہے کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اب اللہ تعالی کا ساتھ ہونے کا معنی اور مطلب کیا ہے ایک عقیدہ تو یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالی کی ذات عرش پر ہے اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے اللہ رب العالمین عرش پر بلند ہے جلوہ فروت ہے دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے اب دونوں میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے کہ جب اللّہ اربامین عرش جو اللہ رب العامین کی سب سے بڑی مخلوق ہے اور اوپر کے لحاظ سے سب سے پہلی مخلوق ہے وہیں سے مخلوقات کی شروعات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جلوہ فروز ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ کیسے ہے یہ تھوڑا سا لوگوں کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوتا ہے اور یہ لگتا ہے کہ دونوں کے اندر تعارف ہے کون سی دو بانو دونوں باتوں کے اندر ایک ہی ہے کہ اللہ تعالی عرص پر ہے اور یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے یہ ایمان ہے انسان کا ہونا چاہیے اگر انسان کا ایمان نہیں ہے کہ اللہ تعالی عرش پر ہے تو مومن نہیں ہے مومن ہونے کے لیے عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ ابراہمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے ابسات ہونے کا معنی اور مفہوم کیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا جو مطلب علماء نے بیان کیا ہے یہ جمہور صلب صالحین نے وہ یہ ہے کہ اللہ ابراہین اپنے علم کے اعتبار سے قدرت کے اعتبار سے نگرانی کے اعتبار سے اور حکم کے اعتبار سے نگہبانی اور رویت کے اعتبار سے اللہ ابراہین ہمارے ساتھ ہے مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا علم رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا اور یہ ساری چیزیں اللہ ہر لوگوں کی تقدیر میں لکھ دی ہیں پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے کوئی مرتا ہے دنیا میں چھوٹا سا چھوٹا حادثہ واقعہ پیش آتا ہے اللہ ہر کو ہر چیز کا علم رہتا ہے اللہ سب پر مطلع ہے اللہ سب پر نگبان ہے اللہ ابرامن سب کے بارے میں جاننے والا یہ اس کا معنی اور مطلب ہے اسی لیے امام تعیم امام احمد بن حنبل الرحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ عرض پر ہے کہا ہاں عرض پر اللہ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ پھر سب کے ساتھ بھی ہے کہا کہ ہاں لیکن وہ اپنے علم کے لحاظ سے اور انہوں نے قرآن کی آیتیں پیش کی کہ ہر وہ آیت جس میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اس آیت کے شروع میں یا آخر میں یا درمیان میں یا شروع اور آخر دونوں جگہوں پر اللہ رب العالمین نے پہلے علم کو بیان کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ العالمین جو ہمارے ساتھ اپنے علم کے لحاظ سے ہے جمہور جو صلب ص ہیں ان کا قول یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ ابامین عرش پر ہے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فروز ہے عرش پر بلند ہے پھر لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے وہ باہر محکم معینماکم تم تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ اس کا مطلب کیا ہے تو انہوں نے بھی جواب دیا جو امام بن الحمبر رحمۃ اللہ علیہ کا جواب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے مثال دے کے سمجھایا کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بھائی اپنے بھائی کو خط لکھتا ہے اور اس کا بھائی دوسرے جگہ رہتا ہے اور کہتا میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں فکر نہ کرو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا تم مت گھبرانا میں تمہارے ساتھ ہوں ہر طرح سے میں تمہاری مدد کروں گا پریشان مت ہونا یہ اس کا معنی اور مطلب ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہر کس نہیں ہوتا کہ وہ بھائی کی ذات میں حلول کر جاتا ہے یا بھائی کی ذات کے اندر وہ ضم ہو جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتی ہے اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے اور یہ عربی زبان میں یہ باقاعدہ اس کا استعمال ہوتا ہے جس آپ کہتے ہیں کہ ہم چل رہے تھے سورج ہمارے ساتھ تھا یا چاند ہمارے ساتھ تھا اب چاند ظاہر بات ہے آپ کے ساتھ تو نہیں ہے چاند تو اوپر ہے سورج تو اوپر ہے لیکن اس کی روشنی آپ کے ساتھ ہے ایسے اللہ ابام کی ذات اوپر ہے عرش پر جلوہ فروز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے اللہ اور ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے تو امام ابو عنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کر کے لوگوں کو سمجھایا اور کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت اور مدد کے لحاظ سے لوگوں کے ساتھ ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ان کے معتمد شاگردوں نے بیان کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں امام اللہ نے اور اس طریقے سے ان کے شاگردوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا کہ امام منیفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب الامن کی ذات عرش پر تو ہے لیکن وہ یہ کہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ عرش کہاں ہے نیچے ہے اوپر ہے زمین میں ہے آسمان میں کہاں پر ہے تو امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کا بہت سخت فتویٰ ہے وہ کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر تو ہے لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ارش کہاں ہے نیچے ہے اوپر ہے کہاں ہے امام بنیفا رحمت اللہ نے اس کے علم، اس کے ایمان کی نفی کا فتوا دیا کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ عرش پر تو ہے لیکن اللہ عرش کہاں ہمیں نہیں معلوم کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش سب سے اوپر ہے اس عرش پر اللہ رب العامی ہے ساتوں آسمان ہیں اس کے بعد پھر پانی ہے کرسی ہے کرسی کے بعد پھر پانی ہے پانی کے بعد عرش ہے اس عرش پر اللہ رب ہے اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے عرش دنیا کی سب سے بڑی مخلوق ہے اس عرش پر اللہ ابرامین جلوہ فروخت ہے لیکن اللہ ابرامین کو ہر چیز کا علم ہے دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی باہر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں ہوتی ہے تو علماء نے بیان کیا سلم ص کی اکثریت نے کہ اللہ رب الام یہ جو فرماتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے سے ہمارے ساتھ ہے قدرت کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے بات یہاں تک سمجھ میں نا جی امام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کے موقف تھوڑا سا مختلف ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات تو درست ہے کہ اللہ ابراہین کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے اور اللہ ابراہین کے لیے ہر طرح کی علو اور بلندی اور کمال ہے اور اللہ تعالی عرش پر جلوہ فروز ہے اور اللہ ابراہین ہمارے ساتھ ہے اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے دنیا کے اندر ہر جگہ موجود ہی اللہ تعالی کے لیے علو نہیں ہے اللہ عرش پر نہیں ہے تو کہتے یہ کفر کا عقیدہ ہے ایسا عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے یا کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے آسمان نے اللہ کو گھیر رکھا ہے آسمان نے اللہ تعالیٰ کو قائم کر رکھا ہے یا اللہ ربامن دنیا کا محتاج ہے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے اس طرح کی بات کرتا ہوں ساری باتیں کفر کی باتیں ہیں اب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو امام امام برطمیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جتنا اللہ نے بیان کیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے مہم پر خاموش ہو جائیں گے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے باشماری وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تعویل نہیں کریں گے ہم یہ کہیں گے اللہ ہمارے ساتھ بس ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنے علم کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے جبکہ جمہور اور اکثر صلیم کے علماء کا قول میں نے بیان کے شروع میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے ساتھ اپنے علم کے لحاظ سے ہے امام ابن طیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے ہے ہم یہ کہیں گے ہمارے اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کا ہمارے ساتھ ہونا حقیقت ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے تو یہ کفر کا ہے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اگر یہ کوئی کہتا تو یہ بھی کفر کا عقیدہ دونوں باتوں میں زیادہ فرق نہیں ہے دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے دونوں قول کا, کا لیکن امام تیمیہ رحمت اللہ کا کہنا صرف یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمی نہیں کہا کہ میں علم کے ساتھ ہوں تمہارے علم سے ہوں تمہارے ساتھ اللہ نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے بس اس کے بعد خاموش ہو جائیں گے آگے کچھ نہیں کہیں گے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو اگر یہ کوئی کہتا ہے تو کفر کا عقیدہ ہے ہم اس سے بری ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے تو دونوں کے قول میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے صرف امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ ہم وہیں رک جائیں گے جہاں قرآن رکا قرآن نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ پر علم کے ساتھ میں ہے ٹھیک ہے علم اس کے ساتھ میں ہے اللہ نے یہ کہا کہ وہ <تصفيق> اللہ تمہارے ساتھ لہٰذا ہم بھی اتنا ہی صرف کہیں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے برے عقیدے کی نفی کی کہا اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ ہر جگہ ہے وہ کفر کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالی دنیا کے اندر حلول کر گیا ہے مخلوقات سے اللہ تعالی کی ساتھ جڑ گئی ہے محلول ہو گئی ہے جیسا کہ صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ ہے تو یہ عقیدہ اگر کوئی رکھتا تو کفر کا عقیدہ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کے آگے ہم کچھ نہیں کہیں گے خاموش ہو جائیں گے تو دونوں کے قول میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے صرف الفاظ کا فرق ہے ورنہ نتیجے کے اعتبار دونوں ایک ہی ہے امام ابن تیمیہ بھی گویا کہ کہنا چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اللہ کا ساتھ ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور اس کے علم ہی سے دنیا کے اندر ہر چیز ہوتی ہے لیکن چونکہ قرآن کیندری سرے کی بات نہیں آئی ہے حدیثوں کے اندر نہیں آئی ہے اس لیے ہم اتنا کہیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اور خود خاموش ہو جائیں گے اور یہی بات سعودی عرب کے جو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے مفتی تھے شیخ محمد بن الرحیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام اور عالم وہ بھی تھے ان کا بھی کہنا وہی ہے جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا وہ بھی کہتے تھے کہ ہم یہ کہیں گے اللّہ ہمارے ساتھ اس کے بعد خاموش ہو جائیں گے ہم اس کی دادا تعبل نہیں کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ اپنے علم کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے حالانکہ باتیں قرآن کی دیگر آیتوں میں ہیں وقت احاطہ طبق الشین علم اللہ فرماتا کہ اللہ ابراہین ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے میں لی ہوئی ہے تو سلب صالحین کی اکثریت نے ساتھ ہونے کا معنی یہ بیان کیا کہ اللہ ابراہین اپنے علم کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے امام میں تیمیہ فرماتے ہیں کہ ہم اتنی تفصیل اور گہرائی میں نہیں جائیں گے ہم یہ صرف کہیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے بس اس کا ذات خاموش ہو جائیں گے ہاں اگر کوئی یہ کہے گا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے ذات کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ موجود ہے اس پر ہم رد کریں گے کہیں گے تمہارا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے اللہ تعالی اس سے عقیدے سے بری ہے کیونکہ اللہ ربنامی نے قرآن کے اندر بیان کیا کہ اللہ عرض پر مستوی ہے سات جگہوں پر اور امام تعیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے کہ 2000 سے زیادہ دلیلیں کہ اللہ تعالی کی ذات پر موجود ہے لہذا اگر کوئی یہ کہے گا تو اس کا عقیدہ باطل ہے کفر کا عقیدہ بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی کوئی اشکال ہے آپ لوگوں کے ذہن میں بات واضح ہے نا تو تھوڑا سا فرق ہے مامن تعیمیہ رحمتہ اللہ کی جو بات ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تفصیل اور ڈیپ میں نہیں جائیں گے اتنا ہی کہیں گے جتنا اللہ نے کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہم کہیں گے اللہ ہمارے ساتھ بس لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ ہمارے ساتھ اللہ ہر جگہ ہے ہمارے جسم میں ہمارے دل میں ہے دنیا کے اندر موجود ہے آسمان کے اندر موجود ہے نیچے موجود ہے یہ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں یہ کفر کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ فروغ ہے جیسے انہوں نے مثال دی کہ سورج یا چاند اوپر ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ چاند ہمارے ساتھ ہے تو چاند اوپر سے ہمارے ساتھ نہیں آتا کے چاند اپنی جگہ پر ہے اللہ اپنی جگہ عرش پر موجود ہے لیکن اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے سالن کی اکثریت یہ بات کہتی ہے تو یہ امام طیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف تھوڑا سا مختلف ہے آئیے ان کی بات پڑھتے ہیں تو اور زیادہ مسئلہ بات ہو جائے گا امام طیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ قدیمات کرنا مَا المان بل امان بما اخبر اللَّهُ في کتاب ہی وہ طوطرس صلی اللہ علیہ وسلم وہ اجما علیہ شلف من ان نہو سبہا نہ فوق سما وات ہی اللہ عرش ہی آ علی, علی, علی خلق ہی و صبح نہ مَم عین اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے جو اللہ پر ایمان کا مسئلہ بیان کیا اس کے اللہ پر ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ العالمین آسمانوں کے اوپر عرش پر بلند ہے علی اللہ حلقہ تمام مخلوقات پر بلند ہے وہ کیونکہ عرش یہ مخلوقات کی انتہا ہے عرش کے بعد کوئی مخلوق نہیں ہے عرش پر اللہ العالمین کی ذات ذل و ہے تو یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب پرانے کریم کے اندر بیان کیا اور اللہ کے رسول سے متواتر یہ بات ثابت شدہ ہے اور اس پر امت سلف امت کا اجماع ہے کس بات پر کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے قرآن میں اللہ نے بیان کیا قرآن میں بہت ساری دلیلیں سات مقامات پر تو سرات کے ساتھ اللہ نے کہا اور رحمٰن و علشتوا سات مقامات پر اللہ نے فرمایا باقی اور تو ہی ہیں کہ اللہ براہم نے فرمایا کی اے اللہ نے وہی نازل کیا اب جو نزول ہوتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے قرآن اللہ ابراہن اوپر سے بھیجا ہمارے عامال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اور اللہ نے آمن تم منفی سما کیا تم اسات سے محفوظ ہوگے جو آسمانوں کے اوپر ہے علو اور بلندی تو بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مقدس کے اندر جس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دات اوپر ہے عرش پر جلوہ فروش تو قرآن میں اللہ نے بیان کیا رسول سے متواتر چیز جی ثابت ہے متواتر یعنی صحابہ کرام کے ایک لمبی تعداد نے شقیدے کو بیان کیا اور وہ حدیث بہت مشہور ہے صعی مسلم کی روایت معاویہ بن حکم اسول رضی اللہ عنہ عالی کی خاتون ایک لونڈی کو امان نبی نے طلب کیا جو محب الحکم محاوی اب کی لوڈی تھی اور انہوں نے کو تھپڑ مار دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں تو امان نبی نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر کے اس کا امتحان لیا سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کہا اس نے کہا کہ اللہ اوپر ہے پھر پوچھا مئی کو کہا کہ اب کہ اللہ کے رسول ہے تو ہمارے بھی نہیں کیا میں آتیخا فائنہ مومنا اسے آزاد کو دے مومن ہے مطلب یہ ہے کہ ایمان والا ہونا ایمان والا ہونے کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور عرص پر جلوہ فروز اور مستقل تو ہمارے بھی نہیں کہا اس کو آزاد کو دے ایمان والی عورت ہے ایسے اللہ کے رسول کی بہت ساری حدیث ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو بلائے اور اس کی بیوی بی ناراض نہ آئے اور شوہر اس سے ناراض ہو جائے اس سے بات نہ کرے تو اللہ قسم کے حدیث ہے کہ وہ ذات جو آسمانوں کے اوپر ہے وہ بھی اس عورت سے ناراض رہتی جب تک کہ شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے اس طرح کی بے شمار حدیثیں ہیں جس میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے علوم اور برندی اور اوپر ہونے کا ذکر کیا اور اس پر امت کا اجماع ہے صحابہ تابعین کا طب تابعی کا, تابعی کا سب کا اجماع ہے یہ بعد میں جب جہمیا پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے نام کا صفات کا انکار کر دیا تب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے نہ نیچے ہے اور اس کے بعد جب صوفیا آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے ورنہ اس سے پہلے دنیا کے اندر یہ عقیدہ نہیں تھا تو اس پر پورے صلب صالحین کا اجماع ہے اور اجماع کیسے پتا گا اجماع معلوم ہونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات ہو اور اس کے خلاف کسی عالم کا کوئی قول نہ ہو اس کا مطلب یہ کہ پر سب کا اجماع اب اس بات پر سب کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ عرض پر ہے قرآن میں بھی ہے نبی حدیثیں بھی ہیں سلب سالین کا سب قول موجود ہے اب ان کے خلاف کسی بھی سلب سارین کا قول نہیں آتا کہ نہ اقبی اللہ اللہ کے موجود ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس پر تمام سلب سارین کا اجماع ہے یہ مجمع علیہ عقیدہ اس میں کوئی خلاف نہیں اور جب اجماع واقع ہو جائے اس کے بعد اگر اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اجماع واقع ہو جانے کے بعد اب اگر کوئی اختلاف کرے تو اس اختلاف کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا جب تک صوفیہ اور جامع نہیں پیدا ہوئے تھے جب تک اس مسئلے میں امت کے درمیان کوئی اختلاف تھا ہی نہیں بہت سارے تابعین نے عقیدے کو بیان کیا کہا کہ سب کا اسی پر اجماع اور سب کا یہی قول ہے جب یہ سب لوگ پیدا ہوئے اہل بدات صوفیہ اور جہمیہ اور معتزلہ تب یہ عقیدہ گڑا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نہ اوپر ہے نیچے ہے کیونکہ اس سے جہت لازم آ جائے گی اس طرح کا عقیدہ انہوں نے گڑا پہلے اس عقیدے سے دنیا نہ آشنا تھی امت کے اندر اس طرح کا عقیدہ نہیں تھا مسلمانوں کے اندر اسی پر سب کا اجماع تھا تو اس پر سب کا اجماع کہ اللہ تعالیٰ عرص پر ہے اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ وہ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ ہے اینما کانو جہاں بھی ہے یا علام و ماہم امنون <يعملون> کیا فرمایا ابن نے تعیمہ رحمۃ اللہ علیہ یا علم و ماہم امنون وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا علم رہتا ہے اللہ کو اس کو علم رہتا ہے ہر چیز کا اللہ رب العالمین کا علم ہے کیونکہ اگر نہ مانیں تو اس کا مطلب کہ اللہ کے نقص ہے نہ اس بلّہ کو علم ہی نہیں ہے کہ اس کی کائنات میں کیا ہو رہا ہے اللہ کو پتہ ہی نہیں آپ گھر کے اندر رہیں اور آپ کے گھر کے اندر بڑے بڑے واقعات ہیں کچھ بھی واقعہ ہو جائے اور آپ کو پتہ نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کمی ہے یہ آپ کی بیٹی کیا کر رہی ہے آپ کا کی بیٹا کیا کر رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی پڑھنے جاتا ہے اسکول جاتا بھی کہ نہیں جاتا ہے باہر جا کر کے بے کہیں نہ کر کے کوئی وقت گزار کر کے چلا آتا ہے لڑکی باہر جا کر کے کیا کرتی ہے آپ کو کچھ پتا نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ نقص ہے آپ کے اندر کمی ہے آپ نگرانی نہیں کر پا رہے اللہ تعالیٰ نگراں ہے اللہ تعالیٰ الہ القیوم ہے اللہ کے حکم کے اور اس کی مشیت کے بغیر ایک بھی دنیا کے اندر نہیں گرتا اللہ ابامن کو ہر چیز کا علم ہے تو اگر یہ مانے کہ دنیا کے اندر کوئی چیز ہو رہی ہے اللہ کو اس کا علم نہیں نا اللہ تو اللہ کے نقش سے یہ کمی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر کمی سے پاک ہے لہذا اللہ ابرامین کو ہر چیز کا علم ہے ذرِ ذرے کا علم ہے اللہ البامین کو اگر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو بھی اگر وہ ہوتی تو کیسے ہوتی ہر چیز کے بارے میں اللہ رب کو علم ہے اللہ محم کہ اللہ اقرامین جانتا ہے جو کچھ بھی لوگ کرنے والے ہیں اللہ کے علم سے کوئی چیز مستثنا نہیں ہے کوئی چیز خالی نہیں ہے یہاں بھی دیکھیے انہوں نے یہ بیان کیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے لیکن یہ آخر میں کیا بیان کیا یہ اللہ ماہم عمر ان کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو جاننے والا تو امام اللہ علیہ یہ بات فرمائی پھر آگے کیا فرماتے کما جم ابال کا جیسے اللہ رب نے اپنے قول کے اندر اپنے اس کے اندر دونوں باتوں کو جمع کر دیا ہے کون سی دونوں باتیں آپ لوگ بات, بات دیجیے کون سی دونوں باتوں کو اللہ رب نے ایک ساتھ بیان کیا کون سی دو باتیں جی جی اللہ کا ساتھ ہونا اللہ کا عرش پر ہونا یہ دونوں باتیں اللہ ابراہمین نے قرآن کی کئی آتوں میں ایک ساتھ بیان کی ہیں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن اللہ ابراہن کو سب ہمارے ساتھ بھی ہے اللہ ابراہم کو ہر چیز کا علم بھی ہے جیسے یہ سور حدیت کیا ہے وہ لدیح خلقاتی ولا اور توفیسیمین اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں پیدا کیا تم مست العرش پھر اللہ تعال عرض پر مستوی ہوا یہ علم اللہ تعالیٰ کو علم ہے جو کچھ زمین میں چیز اترتی ہے وما خرج و اور جو کچھ زمین سے باہر نکلتی ہے وما انزلو من ظلم اور جو بھی چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے عمایہ ارجوفی اور جو بھی چیز اوپر چڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کو سب کا علم ہے وہ تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے واللہ اللہ تا عملو بشیر اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر اور آگاہ یہاں دونوں چیز اللہ نے بیان کر دی اللہ عرش پر مستوی ہے اللہ تمہارے ساتھ بھی عرش پر مستوی ہے اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جو عقل میں نہ آنے والی ہو اللہ عرض پر مستوی بھی ہے اور اللہ ابام ہمارے ساتھ بھی ہے اب ساتھ ہونے کا مطلب میں نے بیان کیا کہ اللہ اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے ذات اللہ تعالیٰ کی عش پر ہے ابن طیمیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے بس اتنا ہم کہیں گے اس کے آگے نہیں کہیں گے بس یہی ان کا کہنا ہے طیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ اپنے علم کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے ایسا کچھ نہیں بلکہ سلف صحیح نے اللہ تعالیٰ کی ماہیت کی دو قسمیں بیان کیے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کا ساتھ ہونا دو طریقہ ایک معیت عامہ کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے ساتھ ہے اور جب معیت عامہ یعنی عام اللہ تعالیٰ کا سب کے ساتھ ہونا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ علم کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے ان کو پیدا کرنے کے لحاظ سے مارنے اور جلانے کے لحاظ سے دنیا کا نظام چلانے کے لحاظ سے علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے سب کے میں اللہ کو علم ہے اللہ سب کا پیدا کرنے والا سب کو مارنے والا سب کو جلانے والا دنیا کا نظام چلانے والا اس میں ہر مخلوق مسلمان کافر جانور ہر مخلوق اس میں شامل ہے اور ایک ہے معیت خاصا, خاص معیت یہ کن کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے لیے اور اس میں بھی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں ایک قسم یہ ہے کہ جو نیک اوساف کے ساتھ متصف ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے ان اللہ الزین تقوی ہوں محسنون اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اور احسان کرنے والوں کے ساتھ تقوہ اور احسان نیک صفت ہے نا اب یہ جو معیت ہے وہ جو معیت تھی عام لوگوں کے ساتھ دونوں میں فرق ہے کیا فرق ہے اس معیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والا ہے جن کی اہل ایمان اور اہل تقوا اور وہ جو معیت تھی وہ تو سب کو شامل ہے اہل ایمان بھی کو شامل ہے اہل کفرو کو بھی شامل ہے کیونکہ اللہ تعالی تو سب کا علم رکھتا ہے اللہ سب کا پیدا کرنے والا بھئی اللہ نے مومن کو بھی پیدا کیا کافر کو بھی پیدا کیا نا کیا کافر کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے ہاں؟ اللہ تعالیٰ مومن کو موت دیتا کافر کو بھی موت دیتا ہے نا اللہ روزی دیتا مومن کو کافر کو بھی روزی دیتا ہے اس میں سب برابر ہے تو یہ جو معیت ہے سب کے لیے ہے لیکن جو ہے ایمان ہے چونکہ ان کے پاس ایمان ہے تقوی ہے تو ان کے لیے خصوصیت ہے کیا خصوصیت ہے خصوصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والا ہے اب اس میں ایک اور خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے نام کے ساتھ شخص اشخاص کے ساتھ جیسے اللہ رب الحمن نے کیا فرمایا ہنستے اور ہارون کے بارے میں ان نہیں محکمہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں جاؤ فرعون کے دربار میں سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں میں فرعون تم کو کچھ نہیں کر پائے گا فرعون تم کو نہیں پکڑ پائے گا میں دیکھ رہا ہوں فرعون کے بارے مجھے علم ہے جاؤ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہاری مدد کروں گا تمہارا ساتھ دوں گا فرون سے میں تمہیں بچاؤں گا فرعون کا ڈر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے یہ العالمین نے ہارون اور موسیٰ علیہ اسلام کو حکم دیا ایسے اللہ العالمین نے فرمایا اپ نبی کے بارے میں لاتا حضر انہ تم غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین مدد کی نا اپ نبی کی غارے فور میں موجود تھے پناہ لیے ہوئے تھے تین راتیں وہاں گزاری وہاں مکہ کے مشرقین پہنچ گئے غار تک حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر وہ لوگ اپنے قدم کے نیچے دیکھیں گے ہمیں دیکھ لیں گے تو نبی نے کیا فرمایا اللہ تا ان اللہ عان غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ جو معیت ہے اللہ تعالیٰ کی خاصل خاص الخاص نعیت یعنی ایسے بندوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا اللہ ان کی مدد کرے گا ان کی ہر آرزو جو جائد اللہ ان کی پوری کرے گا اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے گا اللہ ان کو پریشانیوں سے بچائے گا مصیبتوں سے بچائے گا مجاد دے گا اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے گا جن کے اندر یہ خوبیاں اور صفات پیدا ہو جائیں گی تین لوگوں کا واقعہ اللہ اللہ کے سن نے بیان کیا نا بنو اسرائیل کا تینوں غار میں چھپ گئے تھے کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا اللہ نے مدد کی نہیں مدد کی غار کو ہٹا دیا چٹان کو ہٹا دیا غار سے اور وہ تینوں نے بھی نیکیاں کیا بیان کی اللہ ان کے ساتھ اللہ ان کی مدد فرمائی اور وہ تینوں غار سے نکل گئے اپنے بھی نہیں تینوں نے بیان کی تو اللہ تعالی جو اہل ایمان کے ساتھ ہے اللہ ابراہین ان کی مدد کرتا ہے ان کی نصرت کرتا ہے ان کو اللہ ابراہیم پریشانیوں سے بچاتا ہے اور اس طریقے سے اللہ تعالی ان کے ساتھ ہوتا ہے اور اس میں اور جو خاص لوگ ہیں اللہ تعالی اور زیادہ ان کی نگرانی کرتا اور زیادہ اللہ تعالی ان کی مدد کرتا اللہ تعالی اور زیادہ ان کی جو ہے ان کی حفاظ کرتا ہے تو اس طرح کی علماء نے بیان کیا کہ میت میں بھی دو قسمیں ایک عام میت اور ایک خاص اور خاص کے اندر بھی دو معیت ہو جاتی ہے ایک نیک اوصاف والوں کے ساتھ اور ایک اشخاص کے ساتھ اس میں سب سے اونچے درجے والی معیت کون سی ہے اشخاص کے ساتھ نام کے ساتھ اللہ رب نے ہارون اور موسٰ علیہ السلام کا نام لیا انی محکومہ جاؤ تم دونوں کے ساتھ میں ہوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان اللہ تا حضر اللہ عنہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ بس اللہ ہماری مدد کرے گا ابو بکر صدیق اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر براد ہے جی ہاں تو یہ سب سے اہم اور اونچے درجے والی معیت ہے کہ کسی کے ذات اور شخصیت کے ساتھ اللہ کی میت کا ذکر ہو جائے وہ سب سے اونچے اور برند لوگ ہیں وہ اور ایک اہل ایمان کے ساتھ اس میں سارے ایمان والے شامل ہیں سارے تقوی والے شامل اس کے اندر اللہ ان کی مدد کرتا ہے تو یہ باقاعدہ علماء نے ساری تفصیل بیان کی ہے تو فرماتے ہیں کہ اللہ عبامین نے اس آیت کے اندر دونوں کو جمع کر دیا ساتھ ہونا بھی اور عرش پر ہونا بھی لہذا اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ممتنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے کہ ہمیں کہیں ایسا کیسے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اوپر بھی ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہے اگر یہ مخلوق کے ساتھ ناممکن ہے جبکہ مخلوق کے ساتھ بھی ناممکن نہیں ہے آگے مثال دیا کہ سورج کی اور چاند کی چاند اوپر ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ اوپر ہے عرش پر لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ہے اور اللہ کا ساتھ ہونا یہ حقیقت پر مبنی ہے پھر آگے فرماتے ہیں معنی قول ہی اللہ تعالیٰ کے قول کا معنی وہ ہوا محکم کو تمہارے ساتھ ہے یہ معنی نہیں ہے کہ ان مختل تم بالخلق کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ اس کا اختلاط ہے یعنی مخلوق اور دونوں خالق جڑ گئے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے اندر داخل ہوگی یہ معنی اس کا نہیں ہے نوز بلّہ یہ کفر کا معنی اگر کوئی انسان اس کا عرقیدہ رکھتا ہے یہ کہتی اس کا مانا ہر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مطلب کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ غم ہو گیا اس میں حلول کر گیا اس میں داخل ہو گیا جیسے کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ موجود ہے بڑے بڑے اردو کے جو صوفی تھے کہتے ہمارے جبے میں بھی, بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے گدھے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے یہ جو گندگیاں یہاں بھی اللہ تعالی موجود ہے اللہ گرجا گھر میں بھی ہے اللہ مسجد کے اندر بھی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مندروں میں بھی ہے اللّہ تعالیٰ ہر جگہ نوز بلّہ اس طرح کا عقیدہ صوفیوں کا عقیدہ یہ حلول اور اتحاد کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کے اندر حلول کر گئی ہے یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ کفر کا عقیدہ اس لیے آپ دیکھیے جو اہل کفر ہیں وہ ہر پتھر کے بارے میں کہتے ہیں کہ شنکر ہے بھگوان ہر ایک کے بارے میں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھگوان ہر ایک کے اندر حلول کر گیا نواز یہ کفر کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ عرص پر تو کہتے ہیں کہ اول سے ماہنا قول و محکم اللہ تعالی کے اس قول کا معنی وہ محکم یعنی تمہارے ساتھ ہے یہ ہرگز نہیں ہے انہ مختل تم بالخلق کہ اللہ تعالی مخلوق کے ساتھ مختلف ہو گیا ہے مخلوق کے ساتھ اللہ عبامین جو ہے جڑ گیا ہے یا مخلوق کے اندر داخل ہو گیا ہے یہ اس کا معنی ہرگز ہرگز نہیں ہے اگر یہ معنی لیں گے آپ تو اس کا مطلب یہ کہ کئی خالق ہیں دنیا کے اندر تو کروڑاں کروڑ مخلوق ہیں کوئی اللہ کی مخلوقات کو گن نہیں سکتا ہے اب ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ اگر داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی کئی ذات ہوگی نہ باللہ من ظاہر اللہ تعالیٰ ان تمام نقائص سے پاک اور بلند ہے فائن نہاد بہ الغا اور لغت بھی اس کو واجب نہیں کرتی یعنی لفظ ماحد جو ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جو ماہیت کا لفظ ہے لغت کے اعتبار سے بھی چیز ثابت نہیں ہوتی کیوں اس لیے جیسا ہم کہتے ہیں کہ القمر چاند ہمارے ساتھ ہے تو کیا چاند ہمارے اندر داخل ہو گیا ہے ہاں؟ نہیں چاند اوپر ہی ہے اس کی روشنی ہمارے ساتھ ہے بس تو عربی زبان بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے وہ خلاف وما اجما علیہ سلف اور یہ عقیدہ رکھنا جس پر اجماع ہے سلف کا اس کے خلاف ہے وہ خلاف و معت اللہ علیہ اور یہ فطرت کے بھی خلاف ہے ہر انسان کی فطرت کہتی ہے کہ اللہ کہاں ہے ہر انسان کی فطرت اوپر بلکہ ہر مخلوق کی فطرت کہتی ہے کہ اللہ اوپر ہے جانور بھی آبر کی فطرت دیکھیے جب وہ بھونگتے اور چلاتے ہیں اوپر اٹھا لیتے ہو اپنے سر کو اوپر اٹھا لیتے ہو تو ہر مخلوق سمجھ لیجئے یہ کی فطرت کہ اللہ تعالیٰ عرص پر ہے اوپر ہے تو کہتے ہیں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات دم ہو گئی ہے شامل ہو گئی داخل ہو گئی ہے یہ جس پر امت کا اجماع کے بھی خلاف ہے اور یہ ہر انسان اور ہر مخلوق کی فطرت کے بھی خلاف ہے آپ ہندو سے پوچھو اوپر والا جانے کہتے کہ نہیں کہتے آہ, وہ بھی کہتا ہے اور کیا نام ہے مثرانی یہودی کافر ہندو غیر مسلم سب اوپر والا جانے اوپر والا جانے اوپر ہر انسان کی فطرت ہم دعا کرتے ہیں ہم اوپر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی اوپر سماج مدد کرے گا ہے کہ نہیں ہے تو یہ انسان کی فطرت ہے ہر مخلوق کی فطرت ہے تو کہتے فطرت کے بھی خلاف ہے یہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں تو اس کے سب خلاف ہے اور وہ مثال انہوں نے دیا یہاں پر کہ وہ مثال کیا ہے بال قمر آیا من آیات اللہ یہ چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر دراد کرتی ہے من ازغر مخلوقات ہی. اللہ کی مخلوقات میں سے ایک چھوٹی مخلوق ہے یہ وہ مؤ اللہ نے اس کو اوپر رکھا ہے المسافر وغیرمسافر عین مکان اور یہ چاند مسافر کے ساتھ اور جو غیر مسافر ہیں مقیم ان کے ساتھ بھی رہتا ہے وہ جہاں بھی رہتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہ چاند ہمارے ساتھ ہے لیکن وہ کہاں ہے چاند اوپر ہے نا تو ایسے ہی عربی زبان بھی اس کو واجب نہیں کرتی کہ جب اللہ نے یہ کہہ دے کہ اللہ تمہارے ساتھ اسکم طریق نہیں کہ اللہ کی سات ہمارے ساتھ آگی نہیں یہ کہنا باطل ہے کفر کافی دہائی یہ اجماع امت کے خلاف ہے چاند کی مثال دے کر کے سمجھایا انہوں نے چاند اوپر ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں چاند ہمارے ساتھ ہے تو کیا چاند اوپر سے آ کر کے ہماری گود میں آ جاتا ہے یا ہماری ہتھیلی میں چاند آ جاتا ہے آتا ہتھیلی میں چاند ہمارے کسی کے ہتھیلی میں چاند آیا آج تک آج تک دنیا میں نہیں چاند اوپر ہے سورج اوپر ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ چاند ہمارے ساتھ ہے تو ساتھ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی روشنی ہمارے ساتھ ہے اس کی روشنی سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کی روشنی کی وجہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر اجالا ہے لیکن جو آسمان کے اوپر ہے وہ اوپر ہے لہذا اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ اس کا عقیدہ بات نہیں اوبا سبحان کہاں ہے عرش کے اوپر ہے رقیب ان اللہ خلقی اور تمام مخلوقات پر نگہبان ہے وہ نگہبان ہے محمن علیہم سب کا حاکم ہے وہ اللہ ہی کا حکم چلتا ہے تمام مخلوقات پر علیہم اور اللہ ابام سب کے اعمال پر مطلع ہے سب کے بارے میں جاننے والا کیا سب کے بارے میں جاننے والا تو اللہ تعالیٰ ہے ہمارے ساتھ لیکن اللہ کی ذات عرش پر ہے تو امام تعمیر رحمتہ اللہ علیہ کا کہنا صرف اتنا ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ آگے نہیں کہیں گے اللہ علم کے لحاظ سے ہمارے ساتھ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ ہر جگہ ہے اس پر رد انہوں نے کہا کہ نہیں یہ عقیدہ باط العقیدہ ہم یہ عقیدہ یہ ایک عقیدہ ہے اور قرآن کے خلاف ہے فطرت کے خلاف ہے اجماع کے خلاف ہے اور پھر مثال دے کر کے انہوں نے سمجھایا یہی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں باقی جو کچھ باتیں ہیں وہ انشاءاللہ شاء آگے کے درس میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہمارے عقیدے کی خلاف فرمائے اور ہر بد عقیدگی صلی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کیا خیامین وہ صلی محمد والا علیہ میں